بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم إن فتحنا ن فتحا مبینہ لیخ فرّ اللہ ما تقدم من مات وما و یوتمہ نعمت حو علیہ کا و وعین اللہ اللہ عزیزہ مقصد سورۂ فتح کا البشارت و للمؤمنین ایمان والوں کو فتح کی بشارت یہ دی جاتی ہے اور اس صورت میں صلہ حدیبیہ کو اللہ نے فتح قرار دیا ہے بلکہ کھلی اور واضح فتح قرار دیا ہے کیونکہ آنے والی فتوحات کے لیے یہ صلاح یہ ایک مقدمہ تھا تو اس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری یہ دی گئی ہے اور اسے فتح اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کے بعد مشرقین نے کفار نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا ہے اب تک وہ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اب جو شخص وہ صلاح کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے تو ایک تو یہ آنے والی فتوحات کا مقدمہ ثابت ہوا مشرقین نے مسلمانوں کا وجود تسلیم کیا اور اس فتح کے بعد سلح حدیبیہ کے بعد یہاں تک یہ قریباً کوئی تین ہزار کے لگ بھگ یہ ان انیس سالوں میں تیرہ سال مکی دور کے لیے جائیں اور چھ سال یہ مدنی دور کے تو انیس سالوں میں یہ کوئی تین ہزار کے لگ بھگ ایمان لانے والے موجود ہیں لیکن اس صلاح کے بعد صرف دو سالوں میں یہ ذلقادہ میں ہوا ہے اور پھر فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے تو دو سال سے کم عرصے میں پھر دس ہزار کے قریب صحابہ کرام جی انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی ہے اور پھر اس سے بھی دو سال بعد عرفات کے میدان میں یہ جی ایک لاکھ سے اوپر صحابہ کرام کی تعداد ہے یہ جی تو ایک جانب انیس سال کا عرصہ لیا جائے جس میں صرف تین ہزار کے قریب لوگ اسلام لائے ہیں عورتوں بچوں سمیت اور پھر اگلے آنے والے چار سالوں میں یہ تعداد کوئی ایک لاکھ سے اوپر ایک اور ڈیڑھ لاکھ کے درمیان بن جاتی ہے تو اسی لیے یہ بڑی واضح اور کلی فتح تھی تو اس صورت میں ایمان والوں کو بشارت دی جاتی ہے فتح کی یہ ان فتح نہ لکفت مبینہ اور شروع میں اللہ کے پیغمبر پر یہ پانچ انعامات یہ ذکر کیے جا رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ سلح حدیبیہ کی بعض دفات ایسی تھیں کہ جو ظاہرا یہ کفار کی بالا دستی کو وہ ثابت کر رہے تھے مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ ادرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ نہایت رنج میں تھے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی ایسی شرائط مان رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے جہاد پر بیعت کر لی اور مرتے دم تک ہم نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر دی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر یہ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں پتہ تھا کیونکہ بعد کے جو حالات تھے اور وہ دور کی نظر وہ دیکھ رہے تھے اگرچہ ابھی یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی لیکن فتح کے یہ صلاح کے نتیجے میں یہ اللہ کے پیغمبر کو جو بعد کے احوال تھے تو وہ نظر آ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ وہی جواب حضرت عمر کو ابو بکر نے بھی دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر بھروسہ رکھو اور اعتماد کرو وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس سے مسلمانوں کی کمزوری وہ ظاہر ہو یہ ایک جانب مشرقین نے سلا لکھتے وقت یہ ایک انہوں نے بسم بسم الرحمن الرحمٰن الرحیم پر اعتراض کیا تھا اور ایک رسول اللہ پر اعتراض کیا تھا کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا یہ لفظ یہ نہ لکھا جائے یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں بالکل آخری آیت میں محمد الرسول اللہ یہ قرآن نے کہا کہ مشرقین یہ اے دشمنان دین تم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے اور اعتراض کرتے ہو لو میں نے قرآن میں وہی بھیج دی اور یہ تا قیامت یہ پڑھی جائے گی اور یہ تا قیامت محمد الرسول اللہ یہ پڑھا جائے گا جی تا قیامت یہ پڑھا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کل کے واقعے میں یہ ایک بات بھی جی اس میں یہ رہ گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے جب صلح وہ لکھی اور صلح لکھوایا تو صحابہ کرام سے کہا واپس جب وہ اپنے خیمے میں آئے تو صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ یہ قربانی کر دیں اور اپنے سروں کو منڈا دے تاکہ احرام سے نکل جائیں یہ تو صحابہ کرام اتنے رنجیدہ تھے کہ انہوں نے بظاہر یہ اللہ کے پیغمبر کہ اس حکم کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی سر انہوں نے نہیں منڈائے اور انہوں نے قربانیاں وہ نہیں کی تو اللہ کے پیغمبر وہ بھی رنجیدہ اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور اس سفر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں تو ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ قربانیاں کر دیں اور اپنے سروں کو منڈالیں اور انہوں نے میری بات نہیں مانی تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صاحب کرام وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک سر نہیں منڈایا اور آپ نے اپنی قربانی نہیں کی تو وہ آپ سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اچھا اور یہ ایک عقل مند عورت کی عقل مند بیوی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو یہ اچھے وقت میں مناسب وقت میں اچھا مشورہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کے سے پوچھے یہ آپ نے ایک صحابی کو بلوایا اور کہا کہ میرے سر کے بال منڈا دو اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی قربانی جیسے ہی ذبا کی سب صحابہ نے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کے سر منڈانے کی طرف ایسے لپکے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم ایک دوسرے کے سروں کو ہم زخمی کر دیں یعنی پھر انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور فوراً انہوں نے اپنی قربانیاں وہ بھی ذبح کر دیں انفتح نہ لکفت ہم مبینہ تو بعض دفعات ایسی تھیں کہ جس سے مسلمانوں کو سخت غم لاحق تھا اور اللہ کے پیغمبر نے چونکہ صحابہ کو بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور وہاں پہ جائیں گے عمرہ کریں گے طواف کریں گے اور اب طواف کیے بغیر ان کی واپسی ہو رہی ہے تو صحابۂ کرام اس لیے رنجیدہ تھے اور اس وجہ سے بھی کہ قریش سے یہ صلاح میں ان کا یہ دباؤ کیوں قبول کیا جا رہا ہے تو یہ مختلف وصو سے یہ دل میں آ رہے تھے تو ان آیات میں اللہ اپنے پیغمبر کی شان وہ واضح کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر پر پانچ انعامات یہ ذکر کر رہے ہیں تو پہلے کی تین آیات میں اللہ کے پیغمبر پر پانچ انعامات تو پھر اگلی آیت میں صحابہ کرام ان کا مقام ذکر کیا جا رہا ہے هو انزل قلوب المنین صاع کرام ان کا مقام وہ بیان کیا جاتا ہے انہیں فتحنا نہ لک فتح مبینہ بے شک ہم نے فتح دی انہ فتح نہ لک فتح ہم بے شک ہم نے فتح دی لکھا آپ کو اے پیغمبر فتح ہم واضح فتح اور ظاہر فتح اور کتنی تاکیدات کی ہے ان نہ یہ بھی متکلم کا سیگا فتحنا یہ بھی متکلم کا اور لکا پیغمبر کے لیے اور پھر فتحنا کو مزید موقع کیا ہے فتح مفول مطلق کے ساتھ اور پھر اس کی صفت مبین یعنی کتنی تاکیدات ہیں ان نہ فتح ل فتحم اور اگر مفسرین کے اقبال یہاں پہ فتح میں یہ ذکر کیے جائیں تو مفسرین نے یہاں پہ فتح مبین سے کئی اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں مثلاً بعض نے اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ سلح دے ہے لیکن بعض نے اس سے مراد فتح مکہ بعض نے اس سے مراد غزوہ خیبر بعض نے اس سے مراد دیگر بعد کے جو فتوحات تھے تو وہ مراد لی ہیں لیکن اس کا سلے دیبیا کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو اس سے مراد سلہ دیبیا ہے اسی کو قرآن نے واضح اور کھلی فتح یہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ بعد کی تمام فتوحات کے لیے یہ ایک بنیاد تھا اور یہ ایک مقدمہ تھا تو اسی لیے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت برائے بن عازب بخاری کی روایت میں آتا ہے برائے ابن آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تعدون انتم الفتحہ تعدون انتم الفتحہ فتح مکہ کہ تم لوگ اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو اپنے شاگردوں سے وہ کہتے ہیں وہ قدکا فتح مکہ تفت اس میں کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ یہ بہت بڑی عظیم فتح تھی مسلمانوں کی لیکن تمہیں پتا ہے کہ ہم فتح کس چیز کو قرار دیتے تھے فتح بے آتر رضوان یوم الدیبیا اور ہم فتح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو ہم قرار دیتے تھے مقصد یہ کہ حدیبیہ میں جو بیعت رضوان بیعت الجہاد تھا حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت ہو رہی تھی کہ پھر اسی کے نتیجے میں مشرقین پر روب آیا اور وہ صلح کے لیے وہ تیار ہو گئے کیونکہ ان پر کہ جب صحابہ نے جہاد پر بیعت کر لی اور اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تو وہ ان پر ایک روب آیا اور پھر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے تو خود صاحب کرام سے اس کی اس کی مراد و حدیبیہ ہی ہے بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے ان نہ فتح نہ لگ بے شک ہم نے فتح دی آپ کو اے پیغمبر واضح فتح لیخر ماتقدم زمبک و ماتا اخر یا تو لام علت کے لیے ہے اور یا لام للعاقبت وفسرین دونوں ذکر کرتے ہیں لک فرک اللہ ماتقبک و مات اخر پیغمبر تمام امبیال مسلام یہ معصوم ہے یہ معصوم ہے گناہوں سے وہ پاک ہے یہ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ المبیا معصومون منت سغا ار قبل نبوت و دہ مسلمانوں میں بہت سارے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ پیغمبروں سے صغیرہ کا ارتقاب ہوتا ہے اور کبیرہ سے وہ معصوم ہے وہ بالکل پاک ہے لیکن یہ امت میں علماء کا ایک بڑا گروہ وہ پیغمبروں کے ہر قسم کے گناہ سے یہ جی معصوم ہونے کے قائل ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن میں بعض ایسے مقامات کا وہ ایسا معنی کرتے ہیں کہ جو عربی لغت کے منافی بھی نہ ہو اس میں گنجائش ہو مثلا حضرت آدم کے متعلق اب ظلم بمانے نقصان اور کمی کے قرآن نے خود ذکر کیا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ تحریف کے دائرے میں آتا ہو یا مانا بگاڑنے کے دائرے میں آتا ہو لکھ پھر الک اللہ ماتقدمنظمبے کا عربی لغت میں رمب یہ بمانے بوجھ کے آتا ہے بمانے بوجھ کے آتا ہے جیسا کہ آربوں کے اشار میں آتا ہے عربوں کے اشار میں یہ آتا ہے جی اکل بفی اجفانی کا انی ادا دہری جنوبا کہ میں جب زمانے میں اپنی یہ آنکھیں جی انہیں گردش دیتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے نظر دوڑاتا ہوں اجفان یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ پردے ہیں یہ مراد ہے جب میں ان پردوں کو انہیں گردش دیتا ہوں اور آنکھیں بند کرتا ہوں کھولتا ہوں تو اعد علد دہری جنوبا اربوں کے اشعار میں تو میں زمانے پر بہت سے گناہوں کو شمار کرتا ہوں گنتا ہوں تو وہاں پہ علت دہری ذنوبہ حالانکہ زمانہ کون سا گنا کرتا ہے اس سے مراد یہ کہ میں زمانوں پر کہ میں زمانے پر بہت سارے بوجھ وہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ زمانے پر کتنے بوجھ وہ لادے ہوئے ہیں تو ذنوب سے مراد بوجھ ہے وزر ہے لکھ پھر الک اللہ ماتقدم پک اور غفرہ بمانے پھیرنے کے غفرہ بمانے پھیرنے کے یہ بھی آتا ہے اس سے پہلے بھی جگہ جگہ یہ گزر چکا ہے لیکن یہ آسان حوالہ حافظ ابن کثیر کا وہ ہم دے دیتے ہیں یہ ابن کثیر سورہ علم نشرح سورہ انشراح اسایت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وضعانہ ان کا یہ ابن کثیر نے بھی کہا ہے اور تصحیل میں ابن جزئی نے بھی یہ کہا ہے ابن جزئی المالکی ان کی تفسیر ا لعلوم التنزیل تنزیل وضعانہ ان کا وزرک یہ اسائد کے نیچے آف ابن کثیر بھی ذکر کرتے ہیں اور تصحیل میں ابن جزئی دیگر نے بھی ذکر کیا ہے صرف بطور نمونہ دو مفسرین کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جی ابن کثیر وہ معنی کرتے ہیں وہ وضوان کا وزرک اس آیت کا کہ اس آیت کا بے آئینی وہی معنی ہے لیخر اللہ وہ کہتے ہیں وہ وزان کا وزرک ما تقدم من وما قدم کہ سورہ فتح کی آیت نمبر دو کا جو معنی ہے وہی معنی وزن آن کا وزرک یہاں پہ بھی معنی ہے اب وہاں پہ وہ کا وزرک اگر یہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا وہی معنی ہے جو سورہ فتح کی آیت نمبر دو کا معنی ہے اس کا مطلب یہ اب وہاں پہ وزر بوجھ کو کہتے ہیں جس طرح جگہ جگہ پہ ولا تذر واضرۃ وزر اوخرا جگہ جگہ وزر کا معنی بوجھ کے حالانکہ ہم نے عرب کے اشعار کا بھی حوالہ دیا کہ غم بمانے بوجھ کے آتا ہے لیکن بعض لوگ جب تک تفسیر کا حوالہ نہ دیا جائے تو لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ وزان وزر اس کا مانا وہی ہے کہ جو سورہ فتح کی آیت نمبر دو یعنی دونوں آیات کا یکساں مانا ہے اور وضع کے سلے میں جب آن آ جائے تو بمانے ہٹانے کے وہاں پہ ہم مانا کریں گے سورہ انشراح میں کہ ہم نے دور کیا ہے آپ سے اے پیغمبر آپ کا بوجھ یعنی ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ دور کر دیا ہے ابن کثیر یہ کہتے ہیں اور ابن جزئی سورہ انشراح کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے و وزان آن کا وزرک اس سے مراد تو انہوں نے گنا لیے ہیں ایک معنی انہوں نے یہ نقل کیا ہے لیکن ایک معنی انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ ان نلوز اور ہم اسی معنی کو لے رہے ہیں کہ ان نلوز را ہوا اصقال و تکالیف ہا وزر سے مراد جو نبوت کا بوجھ ہے اور اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ مراد ہیں اور ان بوجھوں کا اللہ کے پیغمبر سے دور کرنا کیا مطلب ہے یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور اپنے پیغ... جب اس کے پیغمبر نے رسالت کا حق ادا کیا ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس بوجھ کے دور کرنے میں ان کی مدد کی ہے اور کل کو قیامت میں جو ان سے پوچھا جانا ہے تو ان کا عذر وہ اللہ کے دربار میں وہ پورا ہو گیا اور انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا ہے تو ابن جزئی نے جو وہ وضوان کا وزرک کا جو دوسرا معنی کیا ہے تو ہم اسی معنی کو اور ابن کثیر نے بھی کیا ہے یہاں پہ لیک فرقما لکل ماتقدمن زمبک و مات اخر کیونکہ یہ ان نا فتح نہ ہم اس کے ساتھ یہ لگتا بھی ہے وجہ یہ کہ اگر آپ لی اخفر لک اللہ ما تقدم من زمبک و ما تأخر تاکہ بخش دے آپ کو اللہ وہ گناہ کہ جو آپ نے پہلے کیے ہیں اور آپ نے اور وہ جو بعد میں کریں گے تو اس میں ایک تو یہ اعتراض آتا ہے کہ دونوں کے درمیان مناسبت اور تعلق کیا ہے ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ آپ کو آپ کے گنا جو ہے وہ معاف کر دے تو لنک کیا ہے یعنی پیغمبر کی مخفرت اس کا اس فتح کے ساتھ یعنی فتح کو سبب بنانا کہ ہم نے آپ کو یہ فتح اس لیے دی تاکہ اللہ آپ کے گنا معاف کرے تو پیغمبر سے کون سا گنا یہاں پہ ہوا ہے کوئی گنا تو ہوا نہیں کہ اللہ ان کے گنا جو ہے وہ معاف کر دے لیکن ہم نے جو بات کی کہ یہ سلح ہو یہ آنے والے وقتوں کے لیے آنے والی فتوحات کے لیے یہ ایک مقدمہ تھا کہ اب تک اللہ کے پیغمبر نے جو بوجھ اٹھائے ہیں سولہ انیس سال اللہ کے پیغمبر نے جو تکالیف اٹھائی ہیں اور اب تک اللہ کے پیغمبر کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں انہیں اور ان کے صحابہ کرام کو کہ دو مرتبہ تو ہجرت ہوئی ہے ہجرت حفشا ہجرت مدینہ اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا ہے اور کتنی تکالیب برداشت کی ہے اور اب تک کتنے جہاد ہوئے ہیں اے پیغمبر ہم نے آپ کو یہ فتح مبین اس لیے دیخ لی اللہ ماتا قدم بک و ماتا اخر تاکہ دور کر دے اللہ آپ سے وہ بوجھ ما یہ من کا ماں کا بیان ہے تاکہ ہٹا دے اللہ آپ سے ما وہ کہ جو پہلے گزرے ہیں من کا آپ کے بوجھ سے یعنی یہ انیس سال آپ نے تکالیف اٹھائی بوجھ اٹھایا وما ماں اور وہ جو بعد میں آنے والا ہے تو وہ تمام بوجھ اللہ نے آپ سے دور کر دیے اللہ نے آپ سے ہٹا دیے یعنی اب اسلام کے اسلام کے لیے راستہ کھلا ہے اور اب آپ پر وہ بوجھ نہیں رہے گا کہ جو رسالت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالا ہے اب آپ کے لیے اس بوجھ کا اٹھانا وہ آسان ہے لیخ فر الک اللہ ماتا قدم من و منظمبک و ماتا اخر یہ ہماری تحقیق ہے باقی ماندہ کوئی اگر وہ مانا کرتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے لیخ فر اللہ ماتقدمنظمبِ کا اور اس پر اور بھی بہت سے مفسرین کے حوالے ہیں لیکن بطور نمونہ یہ دو حوالے میں نے دیے لیخ فر الک اللہ ماتقدم منظمبِ کا تاکہ دور کر دے اللہ تاکہ ہٹا دے اللہ آپ سے ما وہ تقدمہ کے جو پہلے گزر چکا ہے من کا آپ کے بوجھ سے وہ ماتاخرا اور وہ جو پیچھے ہوں گی تمن متحو علیہ کا اور یہ پھر وہ نعمت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ فتح اس لیے دی تاکہ اللہ آپ کے لیے اس بوجھ کے اٹھانے میں سہولت پیدا کر دے اور آسانی پیدا کر دے یہ فتح کے ساتھ ایمانہ لگتا بھی ہے ویو نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کا اور پوری کرے اللہ اپنی نعمت عالیہ کا آپ پر اللہ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت پھر آگے دین کے اکمال کی صورت میں دین کے کامل کرنے کی صورت میں یہ علی مکمل تو لکم دین اسی طرح فتح مکہ کی صورت میں یہ اللہ نے آپ پر وہ نعمت وہ پوری کر دی اور پوری کرے اللہ اپنی نعمتیں علی کا آپ پر ویہ دیا کا اور مضبوط کرے اللہ آپ کو ہدایت سے مراد صبات اور استقامت ہے اور مضبوط کرے اللہ آپ کو سراتم مستقیم سیدھے راستے پر کیونکہ جہاد یہ سیدھے راستے پر اور سرات مستقیم پر استقامت کا سبب ہے وہ انس و رک اللہ نثر نازیزہ اور مدد کریں آپ کی اللہ نصرن ایسی مدد عزیزہ کہ جو غالب ہے یعنی ایسی غالب مدد اللہ آپ کی کرے کہ پھر اس کے بعد شکست نہ ہو اس کے بعد ذلت نہ یہ فتح <تصفح> نہ لک فتح مبینہ بے شک ہم نے فتح دی آپ کو اے پیغمبر فتح مبینہ ظاہر فتح کھلی فتح لکھ پھر الک اللہ ما تقدمہ تاکہ ہٹا دے اللہ آپ سے ما وہ بوج تقدمہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کاماطر اور اجلا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر جب رات کو رات کو نماز پڑھتے تو اتنا کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ان کے پاؤں وہ سوج جاتے عائشہ کہتی ہیں کہ میں کہتی اللہ کے پیغمبر سے اللہ کے پیغمبر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں وقت غفر اللہ کا مات قدم امن زمبات اخر یہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں وہ بخشائے گئے ہیں آپ تو معصوم ہیں تو اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کی ہے اور احسان کیا ہے تو افلا اکن و شکورا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اللہ کا اور بھی تابے بنوں جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی ہے کہ اللہ کا اور بھی بندہ شکر گزار بنے اور تابے بنے لکھ پھر لک اللہ ما تقدم من زمبے کا تاکہ ہٹا دے اللہ آپ سے ما وہ جو پہلے ہوئے ہیں من زمبے کا آپ کے بوجھ سے وما ماتاخ خرا اور وہ جو پیچھے ہوں گی اور پوری کرے اللہ اپنی نعمتیں آپ پر اور مضبوط کر دے آپ کو سرات مستقیم پر وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزہ اور مدد کرے آپ کی اللہ نسر عزیز مدد غالب یعنی ایسی غالب مدد کے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو جس کے بعد کوئی شکست نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین